أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران کہہ دیجیے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو وہ زمین میں حیران پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھے راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں وقدی تو شرون اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے وُ الدیح و حق الحق۔ ولاق ولاق یوم یو فوفی سوری عرآم الغیبیوں شہدیتی اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور جس دن وہ کہے گا ہو جاؤ تو حشر برپا ہو جائے گا اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا قول اسی کا حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں ان کی مثال ایسی ہے ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے رستے پر جا رہے ہوں اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھرتا رہا ہو ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو یا جنات کے نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح رستے کی طرف مراجات اس کے لیے ممکن نہ رہی ہو پھر مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا ہے وہ بھٹکتے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہب ہو جائے گا کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے جیسے دوسرے مقامات پر فرمایا گیا اگر آپ ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا لیکن یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہے گمراہ اور جسے چاہے راہیاب کر دے جیسا کہ اس کی وضاحت متعددہ جگہ کی جا چکی ہے پھر وہیمو کا عطف لینوسلیما پر ہے یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے متی ہو جائیں اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں تسلیم و انقیاد الہی کے بعد سب سے پہلا حکم اقامت صلاح کا دیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد تقوی کا حکم ہے کہ نماز کی پابندی تقوی اور خشو کے بغیر ممکن نہیں وَإنَّهَا إِلَّا عَلَى <الْخَوشِعِين> نماز یقیناً بھاری ہے مگر خوشو و خوضو کرنے والوں کے لیے نہیں پھر حق کے ساتھ یا ایک مقصد کے لیے پیدا کیا یعنی ان کو ابس اور بے فائدہ مطلب کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اس اللہ کو یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا پھر یوم فعل محضوف وز کر یا وطقو کی وجہ سے منصوب اس پر زبر ہے یعنی اس دن کو یاد کر دیا یا یعنی اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو کہ اس کے لفظ کن ہو جا سے وہ جو چاہے گا ہو جائے گا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑی صورت کے ساتھ طے ہو جائیں گے لیکن کن کے لیے ایمانداروں کے لیے لیکن کن کے لیے ایمانداروں کے لیے دوسروں کو تو یہ دن ہزار سال یا پچاس ہزار سال کی طرح بھاری لگے گا پھر اصور سے مراد وہ نرسنگا یا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لے یا منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے تو اس میں پھونک دیں بہوال ابن کثیر ابوداود اور ترمیزی میں ہے اصور قرن یون فخوفی ہی سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو بیالیس و جامع ترمیدی حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوالیس مطلب سور ایک قرن مطلب نرسنگا ہے جس میں پھونکا جائے گا بعض و رما کے نزدیک تین نفخے ہوں گے نفخت الصاق جس سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے نفخت الفنا جس سے تمام لوگ فنا ہو جائیں گے نفخت الانشاء جس میں تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے بعض علماء آخری دو نفخوں کے ہی قائل ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرُ آتَتَّخِذُ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اظہر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں وكذلك ابراہیم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے فلم ما جنع علیہ الليل را کاوکبا قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا فَلَمَّا رَأَ الْقَمْرَ بَازِقًا قَالَ هَذَا رَبِّي أفل لم لأكونن من القوم الضالين <تصفيق> پھر جب اس نے چاند چمک چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ کو میں سے ہو جاؤں گا فلم اخبر فلمت قول قومی بری میں تشریق پھر جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے قوم بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہیں آذر اور تاریخ ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو بعض کہتے ہیں کہ آذر آپ کے چچا کا نام تھا لیکن یہ صحیح نہیں اس لیے کہ قرآن نے آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے لہٰذا یہی صحیح ہے پھر ملكوتہ مبالغے کا سیغا ہے جیسے رغبتن سے رغبوۃن اور رغبتن سے رحبوطن اس سے مراد مخلوقات ہے جیسا کہ ترجمہ میں اس کا اس مفہوم کو بادشاہی سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ ترجمے میں اس مفہوم کو بادشاہی سے تعبیر کیا گیا ہے یہ ربوبیت و الوحیت ہے یعنی ہم نے اس کو یہ دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی یا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اصفل عرض تک کا ہم نے ابراہیم کو مکاشفہ و مشاہدہ کرایا بحال فتح القدیر پھر یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا اس لیے کہ غروب تغیر حال پر دلالت کرتا ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا پھر اشمسا مطلب سورج عربی میں مونس ہے لیکن اس میں اشارہ مذکر ہے مراد الطالع ہے یعنی یہ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالتہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں اجرام سماویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی زندگی کے بقاؤ وجود کے لیے اس کی اہمیت و افادیت محتاج وضاحت نہیں اسی لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرائی میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح فرمایا پھر یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو میں بیزار ہوں اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے کبھی طلوع ہوتے کبھی غروب ہوتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابے ہیں جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابے ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور تعبیر بتا بتانے والوں کی تعبیر کی وجہ سے نو مولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہیں ایام میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دیکھتے یا چاند سورج دیکھ دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے لیکن یہ غار والی بات مستند نہیں ہے قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی تھیں یا کی ہیں اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں اور مقصد اس مکالمے سے مابودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں وہ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا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 اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جب کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی پس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم مطلب شرک کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَقْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ ان اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف روخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ زو جل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے پھر جب قوم نے توحید کا یہ واضح سنا جس میں ان کے خود ساختہ مبودوں کی تردید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کیے جس سے معلوم ہوا کہ مشرقین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے جتنے بھی مشرقانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں یا جن سے کم از کم دام تصویر میں پھسے ہوئے عوام کو جال میں پھسائے رکھا جا سکتا ہے پھر یعنی مومن اور مشرق میں یعنی مومن اور مشرق میں سے مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں جبکہ مشرق کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں صرف اوہا میں باطلہ ہیں ہے یہ دور اذکار تعویلات اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا پھر آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے ظلم کا عام مطلب کوتای غلطی گناہ زیادتی وغیرہ سمجھا جس سے وہ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہ مطلب ہم میں سے کون شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو آپ نے فرمایا اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا شرکلم یقیناً شرک ظلم عظیم ہے بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھنا اس اعتبار سے شرک یقیناً بڑا ظلم ہے پھر یعنی توحید الٰہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب ابراہیم کے قوم سے نہ بن پڑا اور وہ باز کے نزدیک یہ قول تھا وكيف تخافون اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے قول کی تصدیق فرمائی الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ پھر الله تعالى فرماته وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی اور اس کی اولاد میں سے داود سلیمان ایوب یوسف موسا اور ہارون کو بھی ہدایت دی اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں وہ زکریہ وہیا و عیسیٰ ویاسن صحین اور ہم نے زکریہ یہ عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے و إسماعيل و اليسعى و يونس فضلنا على العالمين و همني إسماعيل و اليسعى و يونس و لوطكو به هداية دي و إن سبكو همني جهانو برفزيلة دي و من آبائهم وأذرياتهم و إخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم و كوشكو ان کے باپ دادا ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی عنهم ما كانوا یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ, ام... تو وہ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے برباد ہو جاتے۔ اولائکالذین اتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوہ فان یکفر بهاء اولاء یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب حکمت اور نبوت دی تھی اور اگر یہ لوگ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی بڑھاپے میں جب کہ وہ اولاد سے نا امید ہو گئے تھے جیسا کہ سورہ حود آیت نمبر بہتّر اور ترہتر میں ہے پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب ہوگا جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کے اولاد کا سلسلہ چلے گا اس لیے کہ یہ عاقب مطلب پیچھے سے مشتق ہے پھر ضروریت ہو ہی میں ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ وہی اقرب ہیں یعنی حضرت نوح کی اولاد میں سے داود اور سلیمان علیہ السلام کو اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کہ ساری گفتگو انہی کے ضمن میں ہو رہی ہے لیکن اس صورت میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ پھر نوت کا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ضریعت ابراہیم میں سے نہیں ہیں وہ ان کے بھائی حاران بن آزر کے بیٹے یعنی ابراہیم کے بھتیجے ہیں اور ابراہیم لوت کے باپ نہیں چچا ہیں لیکن بطور تغلیب انہیں بھی ذریعت ابراہیم میں شمار کر لیا گیا ہے اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے اس کی اس کی ایک اور مثال قرآن مجید ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب کے آباء میں شمار کیا گیا ہے جبکہ وہ ان کے چچا تھے لیکن یہاں کہنا بہتر ہے میرے بھائیوں کہ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے تو یہاں میں کی کمی شاہد رہ گئی ہے تو ایک دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب کے آباء میں شمار کیا گیا ہے جبکہ وہ ان کے چچا تھے دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 133 پھر عیسی علیہ السلام کا ذکر حضرت نوح یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں اس لیے کیا گیا ہے حالانکہ ان کا باپ نہیں تھا کہ بیٹی کی اولاد بھی آدمی کی ضروریت ہی میں شمار ہوتی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے کو اپنا بیٹا فرمایا ان ابنی اللہ حض سعید بہی ولاء اللّہ بہوال صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چار مطلب میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا تفصیر کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر پھر احباس اصول اور ضروریات سے فروع مراد ہیں یعنی ان کے اصول و فرو اور اخوان میں سے بھی بہت سو کو ہم نے مقام اجتباع اور ہدایت سے نوازا اجتباع کے معنی ہے چن لینا اور اپنے خاص بندوں میں شمار کرنا اور ان کے ساتھ ملا لینا یہ جبیت الماء اف الحودی میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا سے مشتق ہے پس اجتباع کا مطلب ہوگا اپنے خاص بندوں میں ملا لینا استفا تخلیص اور اختیار بھی اس معنی میں مستعمل ہیں جس کے مفول مصطفیٰ مجتبہ مخلص اور مختار ہیں بھوال فتح القدیر پھر اٹھارہ انبیاء کے اسماعی گرامی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے جس طرح دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لََََََََََََ شروکت احبلک اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے حالانکہ پیغمبر شرک سے محفوظ ہوتے ہیں مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے اسی لیے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے اور مشرک پر جنت حرام ہے پھر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مشرقین اور کفار ہیں پھر اس سے مراد مہاجرین و انصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار ہیں